جسم میں جتنا گوشت حرام کے مال سے بنے گا اس گوشت کو جہنم میں ڈالنا یہ زیادہ لائق ہے بخاری شریف میں ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غلام خریدا غلام کو بھیجا جاؤ جا کر کے کام کاج کرو اور ہمیں کما کر لا کر دو وہ روزانہ جاتا اور کما کر لاتا اور لا کر ان کو دے دیتا ایک دن وہ مٹھائی لے کر آیا یہ جی آج میں نے آپ کے لیے مٹھائی لی ہے مٹھائی دے دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لی پھر کہتا جی آپ کو معلوم ہے مٹھائی کہاں سے آئی کہا نہیں کہا میں اسلام سے پہلے جاہلیت میں میں نے کہانت کی تھی کہانت کیا ہوتی ہے کہ غیب کی خبر دے دینا کسی کا بچہ گم ہے آپ کہہ دو میں پیشین گوئی کرتا ہوں تیرا بچہ مل جائے گا یہ کہانت ہے میں نے کہہ دیا مل جائے گا وہ مل گیا وہ میرے پاس مٹھائی لے کر آ گئے. کہ تو نے کہا تھا مل جائے گا اور مل گیا تو یہ مٹھائی کھا لو یہ تو وہ مٹھائی ہے اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں انگلی ڈالی اور وہ مٹھائی بھی اور جو کچھ کھایا تھا وہ سارا ہی نکال دیا یہ یہاں تک تو بخاری میں ہے باقی کچھ حصہ مصنف احمد یا تبرانی وغیرہ میں ہے کسی نے کہا کہ وہ مٹھائی تو تھی آپ نے تو سارا کچھ ہی نکال دیا تو فرمانے لگے اگر میری روح بھی نکالنی پڑتی مجھے تو میں وہ بھی نکال دیتا یہ, یہ حرام میں نے پیٹ میں نہیں رہنے دینا تھا اس لیے کہ اگر یہ حرام تھوڑی دیر ٹک جاتا پیٹ میں تو ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہضم ہوتا تو اس کے ساتھ میرے گوشت میں اضافہ ہوتا اور وہ گوشت آگ کے زیادہ لائق ہوتا تو اللہ بوٹی کاٹ کر تو نہیں آگ میں ڈالے گا وہ تو پھر سارا جسم ہی ڈال دیتا اس لیے میں نے اس کو جسم میں نہیں رہنے دینا تھا میں نے اس لیے اس کو نکال دیا تو یہ حرام کھا لینا اس کی بہت زیادہ شکلیں ہیں جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں وہ زکوٰۃ کھا جاوے حکومت حاصل کرنا اس کا مقصد ہی ایک رہ گیا ہے کہ ہم حکومت کے پیسے کھائیں گے بینکوں سے قرضہ لے کر ہضم کریں گے ٹھیکہ لیں گے اس پہ کمیشن لیں گے ملک میں کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی اصلاح کر کے ملک کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے لیکن وہی کام نئے ٹھیکے کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ نیا کام ہوگا تو اس میں سے کمیشن بچے گی اور اگر پرانے کام کو درست کیا تو ہمیں کیا ملے گا اے ہر آدمی اللہ ماشا اللہ جیب کاٹنے پر لگا ہوا ہے اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر بھی ذمہ دار ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے مال کیسے بن سکتا ہے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ مال جمع کیا جا سکے تو حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس سے بنا ہوا جسم جہنم میں جاتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز اجازت کے بغیر لینا منع ہے اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے بولے حرام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے مال کو ضائع کرنا حرام ہے تو حرام کی بے شمار شکلیں ہیں آج لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے وقت ایسا حالات ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ روزی کمائیں گے اور یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے آج وہ شکل نظر آتی ہے روزی کماتے لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے سود کی اتنی شکلیں ہیں اور ہم دے بھی رہے, رہے ہوتے ہیں لے بھی رہے ہوتے ہیں سکولوں میں لیٹ فیس لینا فیس کی تاریخ یکم تھی آپ نے دس کو دی ہے اب ہزار کی بجائے آپ گیارہ سو دو اس کا نام جرمانہ رکھ لو اس کا نام پینالٹی رکھ لو وہ سود ہی ہے بینکوں میں اسلام کے نام پر نام نہاد بینکیں بنی ہیں جو کہ ٹوٹل سود پر چل رہی ہیں کوئی ایک بینک بھی اسلام کے مطابق نہیں چل رہی کوئی ایک بینک بھی غیر سودی نہیں چل رہی اور اس کو اسلام کا نام دے دیا مولویوں نے اور وہ اس اسلام کا نام اس کی اصطلاحات اور ٹرمز کو عربی میں کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہو گئی اور اس کو لوگوں کے لیے بھی حلال کر کے دے دیا اور خود بھی کھا رہے ہیں اگر کمرشل بینک میں کوئی چیز لی تھی پہلے تو اس کا لینا ہی غلط تھا قسطوں پر لی تو اگر قسط نہ دے سکا وقت پر تو جو اضافی سود لیا جاتا ہے کمرشل بینکوں میں اس کو مارک اپ کہہ دیا جاتا ہے کمرشل بینکوں میں اس کو پینالٹی یا جرمانہ کہہ دیا جاتا ہے اور اسلام کے نام نہاد بینکوں میں اس کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے یہ صدقہ پڑ گیا جی پھر کہتے ہیں کہ یہ کمرشل بینکوں والا حساب نہیں ہے کمرشل بینک میں آپ نے کس دینی تھی دس ہزار نہیں دے سکے تو آپ لیتے ہیں گیارہ ہزار تو وہ جو ایک ہزار اضافی ہے وہ بینک اس کا مالک ہوتا ہے جبکہ کہ اسلامی بینک میں جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ ہمارے مدرسے کو جاتا ہے اس لیے یہ حلال ہوا اس لیے حلال ہوا تو یہ ایسا مدرسہ جو سود اور قبروں کی کمائی سے چلے گا اس سے کیا پیداوار نکلے گی کیا پروڈکشن دے گا وہ اگر تمہارے سود کے بغیر والے مدرسوں نے اس طرح کے مولوی دیے ہیں جو اب سود کو حلال کر رہے ہیں تو جو سود کھا کر بنیں گے وہ کیا دیں گے قوم کو بس ٹھیک ہے سب چل رہا ہے اندر سے ہی لوگ کچھ بولتے ہیں بعد میں نہ جانے ان کے منہ میں کیا دے دیا جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے منہ بند ہو جاتا ہے تو ہر شخص اللہ ماشاءاللہ جمع کرنے پر لگا ہوا ہے طریقہ اس کا کوئی بھی ہو جس کا جہاں داؤ چلے جانے نہ پائے تو میرے عزیز بھائیوں جو حرام کھاتا ہے حرام پہنتا ہے حرام کی گاڑی استعمال کرتا ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق بھی ہے اور دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آیا ہے آشہ آشا بال اس کے بکھرے ہوئے مٹی سے اٹے ہوئے لمبے لمبے ہاتھ کر کے یا رب یا رب کہتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے رب الجلال جواب دیتا ہے وہ مت عام ہو حرام ان و ملبس ہوں حرام ان وغ الحرام فہن یستجاب فہن یستجاب الدا اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا غذا اس کی حرام کی اس کی دعا میں کیسے قبول کر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حرام خوری کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے مظلوم ہو تو کافر کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے مسلمان بھی مجرم گناہ گار ہو اس کی قبول کر لیتا ہے لیکن یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ حرام خور کی دعا فرمایا اللہ قبول نہیں کرتا تو پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارہ کا وطالہ کی جناب میں یہ جرم کر رہے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں تو حرام کا کھاتے ہیں پہنتے ہیں تو حرام کا پہنتے ہیں بہت بڑا جرم ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ انسان ایسی دعا کرے جو ناجائز ہو ناجائز دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان اللہ یس تجیب والم یا جل مالم یقن شرکن او قطیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا اور جب تک وہ کوئی نافرمانی والی دعا ظلم والی دعا قطع رحمی والی دعا نہیں کرتا تو اللہ قبول کرتا ہے قطع رہنی والی دعا کیا ہے کہ آپ کسی رشتے دار کے لیے بد دعا کر رہے ہو کسی رشتے دار کے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا قطا رحمی کی دعا ہے اسی طرح بسا اوقات ظلم والی دعا ہوتی ہے بعض لوگوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے اس پر زیادتی ہو تو اس زیادتی کو وہ پہاڑ سمجھ لیتا ہے اور بعد میں وہ بد دعائیں شروع کر دیتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی نے مثلا گالی دی تو اس کو ایک تھپڑ مار دو صبر کرو تو زیادہ حاضر ہے اگر نہیں سفر کرتے تو تھپر مار دو اگر کوئی کہے نے گالی دی تو اس کو گولی مار دو تو زیادتی ہوئی نا تو اس نے زیادتی کی ہے کوئی زبانی کلامی اب یہ اس کو بد دعائیں دے رہا ہے بڑی بڑی ہلاکت کی بد دعا کر رہا ہے جہنم کی بات دعا کر رہا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال اللہ اس کو ہلاک کر دے اس کے بچے قتل کر دے تو اللہ تبارہ کا وطالہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اب عدالت میں جب کیس چلتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جس کی ڈکیٹی ہو گئی چوری ہو گئی وہ کہتا ہے چور مجھے مل جائے نا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں میرا کروڑ روپیہ لے گیا مجھے مل جائے تو اس کو گولی مار دوں اور چور کہتا ہے میں نے تجھے ملنا ہی نہیں میں نہیں ملوں گا چور چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سزا نہ ہو پیسے والا چاہتا ہے مجھے مل جائے تو میں اس کو قتل ہی کر دوں اور رب چور کا بھی رب ہے اور گھر والے کا بھی رب ہے وہ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے کہ نہ تو قتل ہی کر اور نہ تو بالکل ہی بچ بلکہ تیرا ہاتھ کٹنا چاہیے جس کے تحت انہیں چوری کی ہے اور مال اس کا واپس ہونا چاہیے تو ایسے ہی جب عمل میں ربیعۃ اللہ ایسے کرتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت میں بھی ایسے کرتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں یا دعا بھی کرتے ہیں جس کا اس کو وہ نہیں ملنا چاہیے آپ اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے حالانکہ وہ ظالم ہے تو آپ ظلم والی دعا قطع رحمی والی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا جدہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ روڈ پر گاڑی کا انتظار تھا کوئی ساتھی مجھے لینے آ رہا تھا تو ٹریفک پولیس والا میرے پاس آیا تو مجھے سمجھا کہ یہ سعودی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہتا ہے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں نے کہا بتاؤ کہتا ہے یہ میری وہ ٹریفک والی گاڑی اشارہ تھا ساتھ اس کی وہ بتیوں والی گاڑی تھی اسی سے وہ نکلا تھا کہتا ہے کہ میں یہاں پر گاڑی غیر قانونی کھڑی نہیں کرنے دیتا تو ورنہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ سواریاں لینی ہیں تو اب سائڈ پر یہ جگہ بنی ہے وہاں جا کر سواریاں لو روڈ پر کھڑے ہو کر سواریاں نہ لو تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو ہمارے رزق میں رکاوٹ بنتا ہے اور کوئی مجھے باد دعائیں بھی دیتا ہے تو میں پریشان ہوں کہ کہیں وہ باد دعائیں میرے بچوں کو لگ نہ جائیں تو کیا کروں ان کو کھڑا رہنے دیا کروں یا ان کو یہاں سے منع کیا کروں تو میں نے کہا کہ یہ جو ان کو یہاں ٹھہرنے دینا ہے اس میں تو جن کی تنخواہ لیتے ہو ان کی بھی نافرمانی ہے گورنمنٹ تو آپ کو تنخواہ اس لیے دیتی کہ یہاں لوگوں کو نہ رہنے دو تو آپ ان کی ان کا پیسہ لو اور ان کا کام نہ کرو یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے غلط ہے نمبر دو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں ٹکنے دیا جائے وہ ان کا ذاتی فائدہ ہے اور اگر یہاں رش لگ جائے اور مریض ہسپتال تک نہ جا سکے اور روڈ بلاک ہو جائے تو یہ ساری دنیا کا نقصان ہے ساری عوام کا نقصان ہے اور ان کے کھڑے رہنے سے ان کی ذات کا فائدہ ہے لہذا ذاتی فائدے کے لیے اجتماعی نقصان نہیں کیا جا سکتا تو کہتا ہوں میری بدعاؤں کا کیا بنے گا تو میں نے کہا اللہ سے بارہ کا بہت بصیر ہے حلیم ہے وہ ایسے ہی چلتے میں ہر ایک کی بدعا کو وہ نہیں کرتا کہ وہ ان کی بدعائیں تجھے لگ جائیں فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے تو وہ نا حق دعا کر رہے ہیں ان کا وہ حق نہیں بنتا اس لیے ان کی بدعت تجھے نہیں لگی تو دوسری رکاوٹ دعا کی قبولیت میں یہ ہے کہ وہ دعا غلط دعا ہو اچھا اگر کوئی اللہ محبوب رکھے کہے جی اللہ مجھے نبی بنا دے ہاں قبول ہو جائے گی کیا خیال ہے بڑا اچھا نیک آدمی ہو اور اس کی ادب داپ بھی سارے دعا کے پورے کیے ہوں اور دعا یہ کرے یا یہ کرے کہ اللہ میں کبھی نہ مروں مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے تو غیر معقول دعائیں غیر معقول دعائیں اور گناہ والی دعائیں اور قطا رحمی والی دعائیں اور ظلم اور زیادتی والی دعائیں یہ اللہ سے بارہ کا تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے بھائی ورنہ بڑا نقصان تھا اگر ہر بندے کی ہر بات پوری ہوتی رہے تو دنیا تو ہلاک ہی, ہی ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے یہ اس کو کہتا ہے وہ ہلاک ہو جائے وہ اس کو کہتا ہے یہ ہلاک ہو جائے اللہ کہے تم دونوں ہی سچے ہو ہاں دونوں کو ہی دونوں کی مان لے دنیا تو تباہ و برباد ہو جائے اس لیے رب الجلال ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا جو قطع رہنے والی ہوں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی ہوں جو کفر شرک والی ہوں جو ظلم والی ہوں اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا تیسری رکاوٹ اسی حدیث میں بیان ہوئی ہے معلم یا اجل جب تک وہ جلدی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ درود کیوں نہیں پڑھتے ہو اس کی وضاحت فرمائی مالم یا جل کی کہ یا جل ہے کیا فرمایا جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا اور جلدی یہ ہے کہ دعا کرے اور کہے کب سے دعا کر رہا ہوں اللہ نے قبول ہی نہیں کی لہذا اب میں دعا نہیں کروں گا یہ ہے جلدی جلدی نہ کرے جو جلدی کرنا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھ لو کہ کس قدر ان کو پریشانیاں تھیں اور غم تھے یوسف علیہ السلام کے جانے سے بابا کے اتنا غم تھا کہ یعقوب علیہ السلام وب یقعینعزن فہ و قدیم کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نابینا ہوں لوگ غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے اتنا غم تھا بچپن میں گئے ہیں یوسف علیہ السلام جوان ہوئے ہیں جوان ہونے کے بعد بکتے پکاتے مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلتے رہے اور وہاں پھر وہ عورت نے شرارت کری تو جیل میں گئے فلاں صفی جنی بب احسنین تین سے لے کر نو سال کو بد آتون کہتے ہیں تو ان تقریبا نو ایک سال وہاں تو کل ملا کے پچ بیس پچیس سال تو ہوئے ہوں گے نا بیس پچیس سال بعد دعا قبول ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالانکہ وہ اللہ کے بارگزیدہ ہیں پاک حلال کھانے والے نبی ہیں اور اس کے باوجود اپنی دعا کے ادب اداب بھی پورے کیے اس کے باوجود 20-25 سال بعد ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہماری دعا اگر لیٹ ہو جائے اور ہم کہیں جی اللہ تو مانتا ہی نہیں اس لیے میں دعا چھوڑ رہا ہوں یہ احتجاج ہے ہاں؟ یہ احتجاج ہے میں نہیں مانتا وہ تو غنی پہ بے پرواز آتا ہے اس کو احتجاج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو اللہ دوبارہ کا وطالعہ سے مانگے اور مانگتا چلا جائے اور چمٹ کر مانگے اور یہ کہ میں لے کر ہی چھوڑوں گا اللہ میں نہیں چھوڑتا تیرا دروازہ تو یہ یہ بندے کا انداز ہونا چاہیے اور جتنی دیر میں دعا قبول ہوگی اتنی دیر میں جتنی بار آپ نے دعائیں کیں ان سب کا اجر آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا مثلاً آپ کو اولاد چاہیے اللہ نے اولاد دے دی تو آپ تو اب اولاد نہیں مانگو گے نا کیا سمجھے آپ کو مل گئی اب آپ نہیں مانگ رہے تو وہ سلسلہ آپ کا رک گیا جب اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ مانگتے رہتے اور جتنی دیر مانگتے رہتے اتنی دیر اگرچہ اولاد نہیں ملی لیکن وہ دعائیں آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بنتی رہتی آپ کی مصیبتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی رہتی آپ اللہ کے سامنے جھکتے رہتے اور اس کا آپ کو فائدہ ہوتا رہتا لیکن جیسے آپ کو وہ چیز مل گئی آپ نے دعا چھوڑ دی تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ لیٹ دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت تو جتنی دیر انسان دعائیں کرتا رہتا ہے اتنا مت سمجھے کہ یہ فضول جا رہی ہے مل بھی نہیں رہا تو فائدہ کیا وہ آپ کو ہر دعا آپ کی قبول ہو رہی ہے اور ہر دعا کا آخرت میں آپ کو اجر ملے گا یا اس جہان میں آپ کی کوئی نہ کوئی مصیبت رفا ہو جائے گی حضرت ذکریہ علیہ السلام رب لا نفر نو ان تخیر الوارثین اذ نادا رب نداء ان قال رب ربی وحن العظم و منی اللہ حلیاں کمزور ہو گئیں وش کا اعلی راہ سیبہ سر ہو گیا لیکن وہ علم اکم بے دعا لیکن میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اولاد دیتا ہوں پھر جناب دوسرا موقف اختیار کر لیا اللہ میری بیوی بی بی بوڑھی بانجھ اور میں بوڑھا ہمیں بچے کیسے ملیں گے سہان اللہ نے دیا تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد نہیں تھی تو جوانی دعا کیے بغیر تھوڑی گزاری ہوگی بڑھے پہ میں اولاد مل گئی یا حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کو بھی کوئی اسی سال کے بعد اولاد ملی اور وہ بھی بانج ہونے کے بعد بیوی بی کے بانج ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دی تو اتنے سال بھی لگ جاتے ہیں دعا قبول ہونے میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو دعا ہم نے مانگی وہ ملنے میں اتنی دیر بھی لگ جاتی ہے قبول تو ہوتی رہتی ہے جیسے آپ کرتے رہو وہ قبول ہوتی رہتی ہے اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے لیکن وہ چیز ملنے میں جو ہم نے مانگی ہے بس اوقات اسی سال بھی لگ جاتے تو اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے دعا نہیں چھوڑ دینی چاہیے بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر بار اس امید سے دعا کرنی چاہیے کہ اب مل جائے گی اب مل جائے گی اب مل جائے گی اس امید سے اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے تو اگر ان رکاوٹوں سے بچ جائے اور عبید الجلال سے مانگے تو اللہ تعالی اس کو ضرور دیتا ہے اب ہم تھوڑا سا مزید دعا کرنے کے ادب پر بات کریں گے دعا کرنے کا ادب ایک تو یہ کہ بہتر ہے کہ باوضو ہو بہتر ہے کہ دو رگتیں ادا کرنے کے بعد دعا کریں ضروری نہیں اس کو نماز حاجت بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا یُ لذینام نہیں وسطعین بے صبر وسطرا و انَََ نہ کبیرت اللہ الخاشین تعالیٰ کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ تو ثابت ہوتا ہے کہ نماز مدد کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پریشانی ہوتی تو پہلے جلدی آ کر کے نماز پڑھتے دو رگتیں پڑھی نماز میں اللہ تعالی سے مانگا نماز کے بعد اللہ تعالی سے مانگا اور استخارہ بھی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ہے تو بہتر ہے کہ دعا کرنے کے لیے دو رکعتیں ادا کرے یا آپ نے جو بھی سنتیں ادا کی ہوں فرض ادا کیے ہوں ان کے بعد مانگ لے دو رکعتیں الگ سے پڑھنے ضروری نہیں الگ سے پڑھ لے یا جو پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں ان کے بعد اللہ تعالی سے مانگے اور اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع کرے حمد و ثناء کی کئی دعائیں میں نے اپنے پچھلے سبق میں بیان کی تھیں رب رقل حمد و کمائے جلال وجح کا والیم سلطان ایک سورہ فاتحہ پڑھ لے وہ بھی اللہ کی تعریف ہے اسی طرح سبحان اللہ و بحمد ہی عادت وضا انفسی و, و زینت عرشی و مداد کلیمات اسی طرح اللہ ہم نے اعدب رضا کا من و من کمن عقوبت کا و بکمن کلا سی ثنا عنا رعی انت كَمَا عَلَى نفسِكَ؟ اسی طرح سبحان الله و سبحان اللّہ رعظیم اسی طرح اللہ ملکلحمد و انت نورسماوات ولر ومنفی ہند ولاقلحمد و انت کئی ومن فی یہ لمبی سی یہ بھی کی جا سکتی ہے اور ربنا ولاق الحمد کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ملا سماوات اولعرق میلا معاش امن شہم بادو اہل ثناءولمجد احکمہ کال العب و قلق اب اللہ مولامان علما عقید ولا محت علم منائد ولافل جد من کل جد یہ پڑھی جا سکتی ہے اور بھی اللہ کی تعریفیں زبان میں بھی کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے اللہ کی صنع ہے کہ جس طرح کی حاجت ہو اسی طرح کا نام تلاش کر کے اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا آپ کو بچہ چاہیے آپ کو یا وہاب مجھے بیٹا عطا فرما دے آپ کو بیوی بی چاہیے آپ کو خامن چاہیے اللہ تعالی وہ دینے والا رزاق رزق ادا کرنے والا آپ کو ہر چیز دینا یہ رزق کہلاتا ہے ضروری نہیں کہ صرف پیسہ اور روٹی اور دانا ہی رزق ہو ہر چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ اللہ کا رزق ہی ہے رزاق کا اللہ تعالیٰ سے واسطہ دیا جائے آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے رزاق کا واسطہ دے دیں آپ کو دشمن پریشان کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ معنہ کا افون اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مجھے میری مدد فرما دشمن کے مقابلے میں کیوں بھائی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تیرے معاف کرنے کا واسطہ میرے دشمن کے مقابلے میں مدد فرما یہ بات نہیں بنتی بلکہ یہ کہے کہ اے اللہ تو انتقام ہے تو بہت غالب عزت والا اور انتقام لینے والی ذات ہے تو یہ دشمن مجھے تنگ کرتا ہے اس کے خلاف میری مدد فرما اے اللہ تو قوی ہے عزیز ہے ظل قوت المتین ہے ذل جلان والی کرام ہے تیری ان ناموں اور صفتوں کا واسطہ ہے اے اللہ میری مدد فرما اس دشمن کے مقابلے میں تو جس طرح کا جس طرح کا آپ کو جس طرح کی آپ کی حاجت ہے اس طرح کی دعا اس طرح کا نام تلاش کر کے اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے یہ نام جو آیتوں کے بعد میں آتے ہیں واللہ اللہ عشیس الحکیم واللہ غفور الرحیم واللہ اللہ علاق شین قدیر یہ نام ایسے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ان کا پیچھے والے ذکم پورا عائد سے شدید تعلق ہوتا ہے اس پر آپ کو میں نے ایک قصہ سنایا تھا پھر سنا دیتا ہوں ایک حافظ ایک عربی بدو کے پاس یہ عائد پڑھ رہا تھا وہ سارے کو سارے کا تو فختہ ہوا عیدیہ عما جزا امبا کا صبا نقالمن اللہ غفور الرحیم اس طرح پڑھا اس نے تو وہ بدو جاہل کہتا ہے آیت پھر پڑھنا حافظوں کو جب دوبارہ ٹوکا جائے نا کسی آیت پر تو ان کے پاس ہوتا ہے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے ان کو شک ہوتا ہے تو ٹوکا جائے تو سمجھتا ہے یہ نہیں تو پھر یہی ہوگا تو اس نے دوبارہ پڑھی کہتا ہے وہ سارے کو سارے کا تو فخت کا وہ آئیڈیا ہوما جزام ماں کا صبا نہ اللہ و اللّہ عزیز تو وہ بدو جاہل کہتا ہے اب تو نے ٹھیک پڑھی تو وہ قاری صاحب کہتا ہے کہ بابا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں نے غلط پڑھی تھی تو حافظ ہے کہتا نہیں بیٹے حافظ تو نہیں ہوں لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ چور اور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دے تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ کیا بات ہوئی اے اللہ چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دے تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر تو نے پڑھا کہ اللہ تو بہت غالب اور قوت والا ہاں اور حکمت اور دنائی والا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دے تو پھر تو مجھے سمجھ آئی وہ کہتا ہے فا دلا فقا عزیز ہوا اور حکیم ہوا اور انصاف کیا تو ہاتھ کاٹا اگر وہ معاف کرتا اور رحم کرتا تو کبھی نہ کاٹتا پہلے پڑھی تھی غفور الرحیم اگر وہ بخشش اور رحم کرتا تو کبھی ہاتھ نہ کاٹتا وہ غالب ہوا قوت والا ہوا اور دنائی کا تقاضا ہوا عدل کیا تو ہاتھ کاٹا اگر بخشتا اور رحم کرتا تو کبھی ہاتھ نہ کاٹتا تو ایک بدو لا علم کو پتہ چل گیا کہ ان ناموں کا ماقبل عائد سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہ ویکلی میگزین جتنے بھی اردو میں آتے ہیں ان میں یہ بیان اکثر میں ہوتا ہے کہ جی آپ کن کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو وہ ان کے من گھرت فضائل بیان کرتے ہیں یہ نام بہت میٹھا ہوتا ہے اور یہ نام بہت کڑوا ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے اور یہ نام بہت تار ہوتا ہے اس کو سردیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کو گرمیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ کھانا کھانے کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ پہلے نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اتنی بار پڑھنا چاہیے اور پہلے اس سے تین تصبیاں درود کی ہونی چاہیے اور بعد میں چار تصویاں سبحان اللہ کی ہونی چاہیے یہ ساری باتیں من گھٹ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا یہ اس کی شنا اور تعریف کا حصہ ہے اور یہ دعا کرنے کے ادب میں شامل ہے اور یہ ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ ربیعۃ الجلال کا حکم ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ورلّہ الحسن فدر بحہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو آپ سے اگر کوئی مانگے آپ کا نام ہی سیٹھ عابد ہو ہاں وہ کہے سیٹھ صاحب دے دو تو مطلب آپ کا نام ہی تقاضا کرتا ہے کہ دینا چاہیے تو دینا چاہیے تیرا تو نام ہی یہ ہے اور اگر آپ کہو ہو کنگڑا صاحب دے دو تو کہے گا کہ میں ہے کنگڑا تو دوں کیسے تو اللہ تبارہ کا وطالہ کے نام جب آپ لیتے ہیں کہ اللہ تو ہی تو معین ہے تو ہی تو مددگار ہے وانت خیر الناصرین تو مدد فرما تو اللہ کے نام کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ مدد کی جائے اور آپ مانگ بھی مدد ہی رہے ہیں تو یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ کی مدد کر دی جائے اللہ وہاب ہے دینے والا ہے رزاق ہے دینے والا ہے اس کے نام کا اس میں موجود اللہ کے وصف کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ دیتا ہے رزق دیتا ہے اولاد دیتا ہے سارے کام کرتا ہے تو اس سے ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک اسم میں ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اسم میں کیا ہے لوگوں نے اس میں اعظم کو مہمہ مہم بنایا ہوا ہے کہ یہ نہ جانے کیا مصیبت کا نام ہے کوئی کہتا ہے وہ جس جن نے بلکیس کا عرش اٹھا کر کے سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچایا تھا اس کے پاس اس میں آزم تھا اور اس میں اعظم اس وقت دنیا کے فلاں آدمی کے پاس ہے اور اس کے استاد نے مرتے وقت اس کو دیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پکڑانے والی چیز ہے جو کاغذ میں لپیٹ کر وہ اپنے شگرد کو دے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے پاس رہتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا اس میں اعظم کے بارے میں فکہ محدثین علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا نام ہے اور یہ اختلاف صرف دو ناموں کے بارے میں ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ القیوم حی القیوم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لفظ اللہ ہے اور زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ لفظ اللہ یہ اس میں اعظم ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں آزم کا واسطہ دے کر مانگنے سے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس سلسلے میں دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ایک آدمی دعا کر رہا تھا پہلی بات تو یہ کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا اس نے نہ درود پڑھا اور نہ صنع کی تو فرمایا اس آدمی نے جلدی کی ہے جلدی دعا شروع کر دی ہے ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے اس نے پہلے صنع کی پھر اس نے درود پڑھا پھر اس نے دعا کی تو فرمایا یہ اس کو کہا تم دعائیں مانگو اللہ تری دعا ضرور قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی صنع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا چاہیے تو صنع میں اللہ کے ناموں کا واسطہ بھی ہے اور اس میں آدم کا واسطہ بھی ہے تو اس میں آدم کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اللہ اصل کا بے انّی اشحد الََََََََّّ کا انط اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللہ انت الاحد السمد اللہ انتل احدالسمد اللہ انتل ولم یول ولم ِک اللہ قف احد دوسری دعا ایک آدمی کو آپ نے سنا یہ کہہ رہا تھا اللہ منی اصل و کب انقلحمت لا اللہ ان تلمنان بدی عثماوات ولب یاد الجلال علام تو دونوں الگ, الگ الگ واقعات میں دو آدمیوں نے یہ دعائیں مانگی تو آپ نے فرمایا لقد سا اللہ بے اللہ دب ہی عجابا فرمایا اس آدمی نے اللہ کے اس میں عدم کا واسطہ دیا ہے اگر یہ اب اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ان دونوں دعاؤں میں اگر تلاش کیا جائے تو ایک اور بھی میں جن میں حی القیوں بھی آتا ہے تو لفظ اللہ دونوں میں مشترک ہے اللہ دونوں میں اس میں بھی اللہ عمہ تو اس سے علماء اکرام کی یہ رائے پختہ ہوئی ہے کہ اللہ کا واسطہ اللہ کو اللہ ہونے کا واسطہ دینا یہ اس کا اسم میں ہے اور اس کے ساتھ اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے تو اگر شک بھی ہو کہ اللہ کا اسم میں کیا ہے تو یہ دو دعائیں یاد کر لو وہ اس سے باہر نہیں ہے ان دو دعاؤں سے باہر نہیں ہے اللہ کا نام یہ دو دعائیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم میں کا واسطہ دیا ہے اب ان کی دعا ضرور قبول ہوگی تو یہ دو دعاؤں کا واسطہ دے دو وہ کون سا نام ہے وہ اللہ جانے یہ دعاؤں پر تو یقین ہے کہ ان دو دعاؤں میں وہ نام موجود ہیں تو اللہ کا کوئی نام بھی اور جو آپ کی دعا سے مناسبت رکھتا ہو اور اس میں عظم کا واسطہ ان دعاؤں کے ذریعے کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اسی طرح دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کر مانگیں اور آپ کی آپ کے ہاتھ ایسی حالت میں ہونے چاہیے کہ آپ پر ترس آئے ہاں ہاتھ گول کیے ہوئے ہیں نخرے کر رہا ہے انگلیوں کے پٹاخے نکال رہا ہے ناخن چبا رہا ہے ایک ہاتھ سے کچھ داڑھی کر رہا ہے دوسرے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے تو ترس نہیں آتا ایسے آدمی کرنا ہمیں بھی نہیں آتا ہمیں آتا ہے نہیں کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے اس کی کوئی توجہ نہیں کہ اللہ سے کیا بات کر رہا ہے تو دل سے لفظوں پر غور کرتے ہوئے عربی دعا کے معنی پر غور کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے نمبر تین دعا تین دفعہ دہرائے جو دعا بھی کرے تین دفعہ دہرائے ہر دعا کو کم از کم تین دفعہ دہرائے اس کے معنی پر غور کر کے دل سے اللہ تعالی سے مانگے تو اللہ و و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ اگلے سبق میں کہ کون کون سے موقعوں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہ بھی عرض کریں گے لیکن آج اتنا ہے کہ وہ جو دعا کر رہے ہیں آپ وہ اگر کسی نیک آدمی سے کروا لیں تو اس میں بھی زیادہ قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے بارش کی ضرورت تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو لے کر حضرت امیر المومنین جنگل میں نکلتے ہیں اور جا کر کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ان نا کنّا نتوس رو بے نبی کا فتس نبی کا فس کے نا اے اللہ ایک زمانہ تھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ان کی دعا کے واسطے سے ہم بارش مانگتے تھے آج وہ نہیں رہے تو اب ہم ان کے چچا کے واسطے سے آپ سے بارش مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں بارش عطا کر تو راوی کہتا ہے اللہ نے بارش عطا کر دی تو بڑی عمر کا یا بالکل چھوٹی عمر کا ہاں بڑی عمر کا ہم گناہ اس وقت چھوڑتے ہیں جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہاں کیا خیال ہے جب ہم گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو بڑھےپے میں روٹین میں گناہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا پھر بچپن میں اللہ تعالی نے ابھی گناہ لکھنے ہی شروع نہیں کیے ہوتے تو اس وقت بھی تو ان دونوں سے دعا کروائی جائے تو قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے وہ جو بیچ والے ہوتے ہیں وہ میں نہیں کہتا کہ ان کی اللہ نہیں مانے گا ان کی بھی مانے گا ان میں بڑے بڑے نیک ہیں میرے طالب الماشاء اللہ سے راتوں کے قیام والے دن کے روزوں والے اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتا ہے لیکن یہ بھی ایک بہتری کی شکل ہے کہ آپ کسی نیک بزرگ سے دعا کروا لیں یا یہ حافظوں سے کاریوں سے عالموں سے طالب علموں سے دعا کروا لیں تو اس میں بھی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے اسی طرح آپ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس میں بھی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بچپن میں وہ واقعہ سنا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تین لوگ گھر سے نکلے اور طوفان آ گیا تو ایک غار میں گئے غار کے اوپر پہاڑ گر کر غار کا منہ بند ہو گیا تو اب وہ اندر آئے اندھیرا ہے آکسیجن بھی ختم ہو رہی ہے تو انہوں نے زور وور لگایا کہ یہ پتھر ہٹ جائے بات نہیں بنی تو انہوں نے موت کا انتظار کرنے لگے تو اتنے میں ایک صاحب کہتا ہے کیوں نہ ہم اپنے ربص کو پکاریں اپنے اپنے نیک کمال کو یاد کرو کہ جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہو ہاں کیا سمجھے سمجھو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کون سا آپ کا نیک عمل ہے جس کا آڑے وقت میں اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے ہاں ملا کوئی سوچو کون سا وہ نیک عمل ہے جس کا آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے ہر آدمی سوچے کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کا میں اگر نہیں کیا تو پھر کرنا چاہیے ایک آدمی کہتا میرے والدین بوڑھے تھے میں ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتا تھا ایک کہتا ہے مجھ پہ میں بدکاری کہ بال کو قریب پہنچ گیا تھا میں اللہ کے ڈر سے بعد آ گیا ایک کہتا ہے میں نے مزدور کی مزدوری روک لی تھی اور بعد میں میں اس میں تجارت کرتا رہا اور وہ بکریوں کا ریور بن گیا تو میں جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو میں نے سارے کا سارا ہی اس کو دے دیا تو یا اللہ اگر آپ کو یہ ہمارے نیک کا قبول ہیں تو آج ہماری مدد فرما تو رب ربع الجلال نے ان کی اپنے نیک کا کے واسطے سے مانگی گئی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کا پہاڑ ہٹا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو یہ وسائل ہیں یہ رکاوٹیں ہیں دعا میں اور یہ دعا کے قبول ہونے کے وسائل ہیں اور بھی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ شاء عرض کریں گے کہ دعا کن کن مقامات پر زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ تبارہ کا تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے